وک العبدعتم غلال وک اللہ غلال عطن فنار الفافی بمافِ صحیح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل وہ کتاب ہے جس میں کوشش کی گئی ہے کہ احادیث کا تقرار نہ ہو کتاب کے مؤلف نے کتاب کو کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے اور وہ دس ہیں ان میں سے تیسرا مقصد وہ ہے جس میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے بارمی کتاب الحج والعمرہ یہ حج اور عمرہ کی احادیث کے بارے میں ہے اس بارمی کتاب میں کئی فصلیں ہیں ان میں سے پہلی فصل حج کے اعمال اور حد کے احکام کے بارے میں ہے اس پہلی فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان ابواب میں سے تیسرا باب ہے باب المواقیت یعنی کہ مقات کے بارے میں اور اس باب المواقیت میں تین احادیث ہیں ان میں سے دو احادیث پہ گفتگو ہو چکی ہے اور آج تیسری حدیث پہ گفتگو ہوگی اور تیسری حدیث کا کتاب میں نمبر ہے سات سو ساٹھ سیون سکس زیرو خا اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام امام بخاری ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لما فتح حدان المصران اتو عمر جب عبداللہ بن عمر رضی اللہثر ویت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دو شہر فتح ہوئے تو وہ لوگ عمر کے پاس آئے جناب عمر کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دو شہر فتح ہوئے تو وہ لوگ عمر کے پاس آئے ان کے میرے والد اور خلیفہ جناب عمر کے پاس آئے کون سے دو شہر فتح ہوئے اس سے مراد کوفہ اور بصرا ہیں یہ کہ جب یہ دو شہر فتح ہوئے تو لوگ جناب عمر کے پاس آئے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے فتح ہونے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ شہر پہلے سے موجود تھے جب حقیقت یہ ہے کہ ان شہروں کو آباد کرنے والے کافر نہیں ہیں غیر مسلم نہیں ہیں بلکہ مسلمان ہیں ان یہ دو شہر آباد ہوئے ہیں جناب عمر فروغ کے اپنے زمانے میں تو فتح ہونے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا فتح ہونے کے بارے میں ہم تب کہیں جب یہ شہر غیر مسلموں کے ہوں جبکہ ان شہروں کو آباد کرنے والے مسلمان ہیں کوفہ کو آباد کرنے والے جناب سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور بصرہ کو آباد کرنے والے جناب اتباء بن غزوان ہیں تو پھر یہ لفظ کیوں بولا گیا ہے اور بولنے والے کون عبداللہ بن عمر کہ جب یہ دو شہر فتح ہوئے تو لوگ جناب عمر کے پاس آئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ علاقہ فتح ہوا جہاں بعد میں یہ دو شہر بنے جب وہ علاقہ فتح ہوا جہاں پہ بعد میں یہ دو شہر بنے تو ان دو شہروں میں رہنے والے لوگ جناب عمر فروغ کے پاس آئے اتو عمرہ اور یہ دونوں شہر کہاں ہیں کس علاقے میں ہیں آج کل کس ملک میں ہیں عراق میں کہاں ہیں عراق, عراق, عراق میں اور کوفہ وہی شہر ہے جسے بعد میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کیپٹل بنا لیا تھا دارالحکومت بنا لیا تھا تو جب یہ دونوں شہر فتح ہوئے تو وہ لوگ جناب عمر کے پاس آئے فقالوت انہوں نے کہا یا امیر المنین اے مومنوں کے امیر یعنی کہ اے ہمارے امیر ہمارے حکمران ہمارے خلیفہ انََََََََََ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم حد على اہلى نج بشک بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے قرن کو مقرر کیا ہے قرن سے مراد قرن المنازل یعنی کہ نبی علی السات اسلام نے نجد والوں کے لیے ميقعد کس کو مقرر کیا ہے كرن کو۔ قرن وہ ظہر طریقینہ جب جبکہ یہ مقات کون سا کرن المنازل جب یہ مقات ہمارے راستے سے ہٹ کر ہے یعنی کہ باقی عراقی اگر اس جانب سے آئیں تو ان کا مقات کرن المنازل بن سکتا ہے لیکن ہم جو کوفہ کے لوگ ہیں بسرہ کے لوگ ہیں ہمارے سے یہ ہٹ کر ہے ہمارے راستے میں نہیں آتا وَإنَّا ان نہ ان اردنا کرن شکا اور ہم اگر کرن المنازل کا قصد کریں وہاں جانا چاہیں تو یہ چیز ہم پہ شاک گزرے گی ہمیں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا قالا تو کہا کس نے کہا جناب عمر فاروق نے فن دروح من طریق تم لوگ اپنے راستے میں اس کے مقابل کوئی جگہ دیکھ لو یعنی کہ تم اپنے راستے سے نہ ہٹو میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ تم دائیں جاؤ یا بائیں جاؤ مکات کی خاطر تم اپنے راستے پہ رہو لیکن یہ دیکھ لو کہ کرن المنازل کے مد مقابل تمہارے راستے میں کون سا علاقہ آتا ہے کرن المنازل کے کی سیدھ میں اس کے برابر میں تمہارے راستے میں کون سی جگہ آتی ہے فن تم دیکھ لو حد وہن اپنے راستے میں اس کے مقابل کوئی جگہ فحد الحمد تو جناب عمر فاروق نے ان کے لیے مکات کس کو مقرر کیا ذات عرق کو کون سی جگہ کو ذات عرق کو اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ امام ابو دعود رحیم اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علی اللہۃسلام نے ذات عرق کو بطور مقات مقرر کیا تھا اور یہ بخاری شریف کی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ مقات کس نے مقرر کیا ہے جناب عمر فاروق نے یعنی کہ کوفہ اور بسرا والوں کے مطالبے پہ جناب عمر فاروق نے کس کو مقرر کیا ہے ذات عرق کو اور ابو دعو شریف کی حدیث کہہ رہی ہے کہ اس مکات کو مقرر کرنے والے کون ہیں نبی علیہ السلاط و السلام اب یہاں پہ کیا کیا جائے ایک کام تو وہ ہو سکتا ہے جو منکرین حدیث کرتے ہیں ایک کام وہ ہو سکتا ہے جو وہ کرتے ہیں جو احادیث کا مذاق اڑانے والے ہیں جو احادیث کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانے والے ہیں جن کے دلوں میں احادیث کی کوئی عظمت اور کوئی تقدس نہیں ہے اور ایک کام وہ کرتا ہے جس کے دل میں نبی علی السلاط والسلام کی احادیث کی محبت ہے منکرے م... نے حدیث میں سے کوئی ہوگا تو کیا کہے گا لو جی احادیث میں تضاد ہے احادیث میں کیا ہے بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے اس مکات کو مقرر کرنے والے کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو دعود کی حدیث کہہ رہی ہے اس مکات کو مقرر کرنے والے کون ہیں ہم ارڑ کر گئے بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ اس مکات کو مقرر کرنے والے کون ہیں جناب عمر فاروق اور ابو دعود شریف کی حدیث کہہ رہی ہے کہ اس مقاد کو مقرر کرنے والے کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کے دل میں احادیث کا احترام نہیں ہوگا وہ کہے گا ان احادیث میں کیا ہے تضاد ہے ٹکراؤ ہے اور جس کے دل میں احادیث کا احترام ہے جو جانتا ہے کہ نبی علی اللہت والسلام سچے ہیں اور جو آپ پہ وہی نازل ہوئی وہ بھی سچائی پہ مبنی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ احادیث میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا تو وہ یہاں پہ کیا کہے گا وہ یہ کہے گا کہ دونوں روایتیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں نبی علی اللہت والسلام نے عراق والوں کے لیے ذات عرق کو بطور مکات مقرر کیا تھا لیکن یہ بات عام نہیں ہو سکی یہ بات لوگوں میں پھیل نہیں, نہیں سکی تو کوفہ اور بسرا کے باشندوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذات عرق کو پہلے سے مقات مقرر کر چکے ہیں جناب عمر فاروق کے علم میں بھی یہ حدیث نہیں تھی تو انہوں نے مشورہ کر کے اپنا اتحاد کر کے ذات عرق کو مقات مقرر کیا ہے اور ابو دو شریف کے حدیث سے پتا چلا کہ اپنے اجتہاد میں وہ درست نکلے ہیں صحیح نکلے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عمر فاروق وہ عظیم شخصیت ہیں جو نبی علیم کی زندگی میں بھی کئی مشورے دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو وہی نازل کی وہ مشورے کے عین مطابق تھی تو بہت سی جناب امر فاروق کی آرا ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں قرآن و حدیث کی نصوص کے مطابق ہیں مثال کے طور پہ جناب عمر فاروق نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ ساط والسلام ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں تو اللہ نے اعت نازر فرما دی و تحید میں مقام ابراہیم ص کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو کیا بنا لو نماز پڑھنے, پڑھنے کی پڑھنے کا مقام مقرر کر لو بنا لو بدر کی لڑائی ہوئی نبی علی الطو اسلام اس نے مشورہ کیا جناب صدیق سے بھی جناب فاروق سے بھی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشورہ دیا کہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں اور ان لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم ان کے اوپر جرمانہ لالتے ہیں ان سے معاوضہ لیتے ہیں اور ان کو موقع مل جائے گا سوچنے کا اسلام کے بارے میں شاید باب مسلمان ہو جائیں اور معاوضے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم آئندہ لڑائیوں کے لیے تیاری کر سکیں گے تو ان کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے جناب عمر فاروق کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے یہ اللہ کے دشمن ہیں ان کی گردنیں اتار دی جائیں نبی علی الصلاۃ جو رحمت اللہ عالمین تھے آپ نے جناب ابو بکر کی رائے قبول کی اور معاوضہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا آسمان سے وہی نازل ہوئی کہ ماکان علی نبی اصرا حتیٰ یوسقین فلد فریدون عردۃ دنیا والید الاخرہ یہ اور وہ عیت جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے یا اس کے بعد نازل ہوئی ہے للا کتاب الم اللّہ سبق علامفی ماختم اداب العدیم ان آیات کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ جناب عمر فروغ کی رائے بالکل درستی انہیں قتل کرنا چاہیے تھا اور معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا تو یہ آیات بھی جناب عمر فاروق کی رائے اور مشورے کے مطابق ہیں تو ایسی جناب عمر فاروق کی آرا بہت ساری ہیں جن کی اللہ کے قرآن نے تصدیق کی تو یہ چیز بھی ان میں سے ایک کہلائے گی جن چیزوں میں جناب عمر فاروق کی رائے کی تصدیق وہی کر رہی ہے حدیث کر رہی ہے اور نبی علی سات اسلام کے فوت ہونے کے بعد یہ یعنی کہ یہ عظیم کام سر انجام پایا ہے جناب عمر فروق کی رائے درست نکلی جبکہ ان کو حدیث کا علم نہیں تھا تو بخاری شریف کی حدیث بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک کہ ذات عر کو بطور مقاد مقرر کرنے والے کون ہیں جناب عمر اور ابو دو شریف کی حدیث بھی بالکل ٹھیک کہ اللہ کے رسول علی سنام نے کام کیا تھا لیکن جناب عمر فاروق کے علم میں نہیں تھا اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا کہ جناب عمر فروق کتنے سمجھدار تھے کس قدر متحد تھے اور کس قدر ان کی آراء یعنی کہ درست ہوا کرتی تھیں کہ عام طور پہ ان کی ارا ایسی ہیں جن کی تصدیق قرآن نے کی ہے وہی نے کی ہے تو اب میکات جو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی کتنے ہو گئے پانچ چار کے بارے میں حدیث پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر سات سو اٹھاون اور سات سو انسٹھ اور اب یہ پانچویں میکات کا تذکرہ اس روایت میں آیا سات سو ساٹھ میں اب ہم بڑھتے ہیں اس کے بعد والے باپ کی طرف باب نمبر چار باب لباس المحرم وما ما باہ ال یہ باب کیا ہے کہ محرم کا لباس جو حج عمرے کی نیت کر کے حج عمرے میں داخل ہوتا ہے اس کا لباس کیا ہوگا جو عمرے کی نیت کر کے عمرے میں داخل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں محرم تو محرم کے لبا... کا لباس وما الہو فلو اور کون سے افعال اس کے لیے مباح ہیں، جائز ہیں کون سے ایسے افعال ہیں جو اس کے لیے جائز ہیں حالت حرام میں جن کو وہ اختیار کر سکتا ہے سر انجام دے سکتا ہے حدیث نمبر 761 سیون سکس ون قاف اس کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں امام بخاری امام مسلم؟ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے بے شک ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول محرمی محرم کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے سوال اس بات میں مبنی ہے کہ نفی پہ اس بات پہ یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا سوال یہ ہے کہ محرم کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یل بس القموسا کمیصیں نہ پہنے کموس قمیص کی جمع ہے کمیصیں نہ پہنے جن کو ہم قمیض کہتے ہیں کمیز, کمیز نہ پہنے تو آپ جواب اس بات میں دے رہے ہیں کہ نفی میں نفی میں سوال ہوا تھا کہ کیا کیا پہن سکتا ہے جواب یہ نہیں آیا کہ کیا کیا پہن سکتا جواب ہے کیا نہیں پہن سکتا تو آفرمان کمیسے <تصفيق> نہ پہنے عمائم، عمائم، امامت ان کی جمع ہے پگڑیاں نہ پہنے لات شلواریں نہ پہنے ولل برانس برنس کی جمع ہے ایسی کمیز نہ پہنے جس کا کرتا اس کے ایسی کمیض نہ پہنے ایسا کرتا نہ پہنے جس کی ٹوپی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے آپ نے شاید دیکھا ہو مغرب ایک عربی ملک ہے جس کو مراکش کہتے ہیں ہم اردو میں اور انگلش میں شاید مراکو کہتے ہیں وہاں کے باشندوں کا لباس آپ دیکھا کریں وہ لمبا جبہ پہنتے ہیں لیکن جبے کے ساتھ ہی ٹوپی بھی ہوتی ہے جب چاہتے ہیں ٹوپی سر پہ لے لیتے ہیں جب چاہتے ہیں پیچھے کر لیتے ہیں تو یہ مراد ہے ولل برانس ایسی کمیزیں نہ پہنے جن کے ساتھ ان کی کیا ہو ٹوپی ہو ولل خفاف خفاف خف کی جمع ہے اور نہ ہی موزے پہنے محرم نہ ہی موزے پہنے مگر یہ کہ کوئی ایسا ہو کہ یجد العلین جس کے پاس جوتے موجود نہ ہوں جوتے موجود نہ ہوں اس کا مطلب کیا ہے یعنی کہ جوتے خریدنے کی طاقت نہیں ہے مال سرے سے موجود نہیں ہے یا مال تھوڑا ہے اور جوتے کی قیمت زیادہ ہے یا مارکیٹ میں بازار میں جوتا دستیاب نہیں ہے تو فرمائے اللہ آپ کہہ رہے ہیں موزے نہیں پہن سکتا کون محرم اس کے بعد کہتے ہیں حدن سوائے اس آدمی کے لا لاجد العلین جس کے پاس جوتے موجود نہیں ہیں فل بس خفین پس چاہیے کہ وہ موزے پہن لے تو جس کے پاس جوتے نہ ہوں اس کو موزے پہننے کی اجازت ہے ورنہ مرد کو جب کہ وہ حالت احلام میں ہو موزے پہننے کی اجازت نہیں ہے اور ایسے جرابیں پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے وکتا ہوں میں اسفل جل آپ موزے پہننے کی اجازت دیتے ہوئے اور چاہیے کہ ان کو کاٹ لیں ٹخنوں کے نیچے سے یعنی کہ موزہ جو ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے پنلی کی طرف جا رہا ہے تو موزے کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے اوپر جا رہا ہے اسے آپ کیا کریں کاٹ لیں ولیختہ اسما اور چاہیے کہ ان کو کاٹ لے عصف ملکا بین ٹکھنوں سے نیچے ان کے موزے کا وہ حصہ جو ٹکھنوں سے اوپر ہے اس کو کاٹ کے موضے کو ایسا بنا لیا جائے کہ وہ ٹکھنوں سے نیچے نیچے رہیں ولا تل بسو مین سیا بین مس زعفران او ورث اور تم کپڑوں میں سے کوئی ایسی چیز نہ پہنو جسے زعفران لگی ہو یا ورس بوٹی لگی ہو یہ تو میں نے اس حدیث کا ترجمہ کر دیا ہے اب اس عدیز کی کچھ وضاحت کرتے ہیں اور کچھ تشریح کرتے ہیں پہلے نمبر پہ میں نے گزارش کی تھی کہ سوال تھا کہ محرم کیا کیا پہن سکتا ہے جواب کیا آیا جواب یہ نہیں آیا کہ یہ یہ پہن سکتا ہے بلکہ جواب یہ آیا کہ یہ یہ چیزیں نہیں پہن سکتا ایسا کیوں اس میں کیا حکمت ہے اس میں حکمت یہ ہے واللہ تعالیٰ عالم کہ جو چیزیں نہیں پہن سکتا وہ محدود ہیں تو وہ بتا دی گئی ہیں باقی سب کچھ پہن سکتا ہے جو چیزیں ممنوع ہیں وہ تھوڑی ہیں وہ محدود ہیں وہ بتا دی گئی ہیں اور جو نہیں بتائی گئی وہ سب پہن سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک وضاحت یہ کر دوں کہ ہماری حج عمل کی کتب میں لکھا ہوتا ہے کہ جو حج کرنے لگا ہے نیت کر لی ہے محرم بن چکا ہے یا عمرہ کر رہا ہے نیت کر لی ہے محرم بن چکا ہے وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا کیا نہیں پہن سکتا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا <تصفح> تو کیا یہ الفاظ ٹھیک ہیں جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ یعنی کہ مناسب نہیں ہیں صحیح بات یہ ہے کہ محرم وہ لباس نہیں پہن سکتا وہ کپڑے نہیں پہن سکتا وہ چادریں نہیں پہن سکتا جو جسم کی ساخت کے مطابق بنائی گئی ہو بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہوں گا کہ چادریں ہیں آپ محرم ہیں اور آپ کے پاس دو چادریں ہیں کیا آپ ان کو کناروں سے سلائی کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں تو سلائی ممنوع نہیں ہے ممنوع یہ ہے کہ آپ وہ کپڑا پہنے جو آپ کے جسم کے مطابق بنایا گیا ہو جیسے کمیز ہے کمیز جسم کے مطابق تیار کی گئی ہوتی ہے شلوار ہے شلوار جسم کی ٹانگوں کے مطابق تیار کی گئی ہوتی ہے بنیان ہے وہ بھی پیٹ کے مطابق تیار کی گئی ہوتی ہے تو ایسی چیزیں مرد نہیں پہن سکتا جو اس کے پورے جسم کی ساخت کے مطابق تیار تیار کیے گیا کپڑا ہو وہ نہیں پہن سکتا اور نہ وہ کپڑا پہن سکتا ہے جو جسم کے کسی ایک حصے کے مطابق تیار کیا گیا ہو اب چاہے اس میں سلائی ہوئی ہو یا اس کو بنا گیا ہو اب آپ بریان کو لے لیں میں کئی دفعہ سلائی نہیں ہوتی لیکن کیا پہن سکتا ہے نہیں کیوں کیونکہ انسان کے پیٹ کے مطابق بریان تیار کی گئی ہے تو یہ لفظ جو ہے کہ وہ کپڑا نہیں پہن سکتا جسے سیلا گیا ہو جس میں سلائی ہو یہ الفاظ حدیث کے الفاظ نہیں ہے یہ الفاظ نبی علی صلی اللہ علیہ صلام کے الفاظ نہیں ہے یہ علماء کے نے نتیجہ نکالا ہے احادیث سے جب یہ نتیجہ درست نہیں ہے دو چادریں محرم پہنے گا تو وہ اگر کناروں سے سلائی کی گئی ہیں تاکہ ادھر نہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں یا کسی آدمی کے پاس دو چھوٹی چھوٹی دو چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے اس نے ان کو آپس میں سلائی کر کے ایک بڑی چادر بنا لیا ہے اور اسی میں اس نے احرام پہن لیا کوئی حرج نہیں چادر درمیان سے پٹ گئی ہے اس کو سلائی کر لیا گیا کوئی حرج نہیں تو ممنوع وہ کپڑا ہے جو جسم کی ساخت کے مطابق سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہو یا جسم کے کسی ایک حصے کی ساخت اور سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہو وہ ممنوع ہے اس کے بعد ایک سوال یہ ہوگا کہ جوتا کیسا پہنے گا پاک ہند کے جو حاجی ہیں عمرہ کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جوتا وہ پہنا جا سکتا ہے جس جوتے میں پاؤں کے اوپر کا حصہ ننگا رہے چنانچہ ان لوگوں نے دو ریال والا جوتا پہن رکھا ہوتا ہے چپل سی جس میں ہمارے حاجی گر رہے ہوتے ہیں جس کو کینچی چپل بھی کہا جاتا ہے آپ جب وضو کرتے ہیں فرش پختہ ہوتا ہے پکا ہوتا ہے اور پاؤں گیلے ہوتے ہیں جوتا گیلا ہوتا ہے تو وہاں پہ کئی دفعہ گر جاتے ہیں ہماری عورتیں گر جاتی ہیں بلکہ نوجوان بھی گر جاتے ہیں یعنی صرف بوڑھے نہیں صرف کمزور نہیں بلکہ نوجوان بھی گر جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی یہ جوتا پہنتے ہیں کیوں؟ کیوں کہ, ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایسا جوتا پہن لیا جس جوتے میں آپ کے پاؤں کے اوپر کا حصہ ڈکا ہوا ہوگا تو پھر آپ کا یہ عمل درست نہیں ہوگا جبکہ یہ فتوا غلط ہے درست نہیں ہے, صحیح بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا جوتا پہن سکتے ہیں جس میں آپ کے ٹکنے ننگے رہیں کابین اور کابین سے مراد کیا ہے ٹخنے جی. یعنی کہ پاؤں اور پنڈلی کے درمیان وہ ہڈی جو ابری ہوئی ہوتی ہے وہ مراد ہے وہی ہڈی جس کے بارے میں نبی علی اسوات اسلام دیگر احادیث میں فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسی چادر پہنے ایسا کپڑا لے جو ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہو تو اس کا یہ حصہ کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا جس کو شریعت نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے تو حج اور عمرے میں بھی کعبین سے مراد وہی ہڈی ہے جو ان احادیث میں ہے جن احادیث میں ٹخنوں سے نیچے شلوار یا چادر لٹکانے کی ممانت آئی ہے ہمارے کئی حنفی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ کابین کا لفظ جب حج عمرے میں آتا ہے تو وہاں پہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے اس سے مراد وہ اڈی ہوتی ہے جو پاؤں کے اوپر ہوتی ہے ایک ہمارے پاؤں کے نیچے والا حصہ ایک ہے اس کے اوپر والا حصہ تو وہ مراد ہے جبکہ یہ موقف صحیح نہیں ہے تو اس لیے کوئی بھی ایسا جوتا پہنا جا سکتا ہے چاہے وہ بند ہو چاہے کھلا ہوا ہو جس میں آپ کے ٹکنے ننگے ہوں پاؤں کے اوپر کے حصے کا ننگا ہونا ضروری نہیں ہے آپ ایسا جوتا پہن سکتے ہیں جس کی وجہ سے پاؤں کے اوپر کا حصہ ڈھکا ہوا ہو حدیث کے آخر میں لفظ ہیں کہ ایسا کپڑا نہ پہنو جسے زعفران لگا ہو یا جسے ورس بوٹی لگی ہو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے جن کو رنگین کر دیا گیا ہو رنگ دیا گیا ہو کس کے ساتھ زعفران کے ساتھ یا ورس نامی بوٹی کے ساتھ ورس نامی بوٹی سے جب کپڑے کو رنگا جاتا تھا تو رنگ کون سا ہوتا تھا زرد رنگ تو یہ جو دو چیزیں ہیں زعفران اور ورس ان دونوں سے آپ نے جس کپڑے کو رنگا ہوا ہے اس کپڑے کو آپ احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے اور یہ آخری پابندی جو ہے زعفران والی ورس والی یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے اس کی حکمت کیا ہے علمائی کے نام بتاتے ہیں اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جو کپڑا ان دو چیزوں سے رنگین کر دیا گیا ہوگا جس کو رنگ دیا گیا ہوگا اس سے خوشبو آ رہی ہوگی اور خوشبو والا احرام پہننے کی اجازت نہیں ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کپڑے کافی شوق ہوتے ہیں تو اور بھی کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں اب اس کے بعد وفی روایت بخاری اور بخاری کی ایک روایت میں ہے ولاۃََََ تقیب المرعۃ المرما وہ عورت جو حالت احرام میں ہو وہ نقاب نہ کرے وہ نقاب نہ کرے ولا ات بس اور وہ دستانے بھی نہ پہنے, نا پہنے <uk>, <uk> <uk> اس پوری حدیث پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کو کوئی بھی لباس پہننے کی اجازت ہے وہ قمیض پہنے گی وہ اپنے سر کو ڈھانک کر رکھے گی وہ شلوار پہن سکتی ہے وہ موزے پہن سکتی ہے وہ جرابیں پہن سکتی ہے بس اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو زعفران لگا ہو یا جس کو ورث نامی بوٹی سے رنگین کیا گیا ہو اس کے بعد یہ الفاظ آ کہ عورت جو ہے نکاب نہیں کر سکتی کون سی عورت جو حالت نام میں ہے یہاں پہ پہلے نمبر پہ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اردو سپیگنگ عورتیں اردو اسپیکنگ عورتیں جب حاج عمرے کے لیے آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا حاج اور عمرہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے حالانکہ حاج عمرہ تب شروع ہوگا جب مکات پہ, پہ پہنچ کے کیا کہا جائے گا لبی کلّم اللہ عمرے کے لیے حاضر ہوں جس کے بعد عورت پہ احرام کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں اگر وہ یہ کام دلی ایئرپورٹ پہ کر لیتی ہے ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ کر لیتی ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کر لیتی ہے تو پھر پابندیاں وہیں سے شروع ہو جائیں گی لیکن سن طریقہ یہ ہے کہ نگیت کہاں سے کی جائے مکاس سے اور اگر آپ فلیٹ کے ذریعے جا رہے ہیں جہاز کے ذریعے جا رہے ہیں تو چونکہ جہاز تیزی سے گزرتا ہے تو آپ کچھ دیر پہلے نگیت کر لیں مکاس سے پہلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جہاز تیزی سے گزر گیا اور آپ نگیت نہ کر سکے تو آپ کا بہت نقصان ہوگا مالی طور پہ بھی اور ثواب کے لحاظ سے بھی لیکن آپ اپنے گھر سے ہی نیت کر لیں دلی میں ڈھاکہ میں کابل میں اسلام آباد میں تو یہ طریقہ جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے اچھا اس لیے عورت جو ہے اس کے اوپر یہ پابندی کہ وہ انقاب نہیں کر سکتی دستانے نہیں پہن سکتی کب عائد ہوگی جب نیت کرے گی اگر وہ نیت کرتی ہے مدینہ پہنچ کر مدینہ کے مکاس سے وہ دلی سے سیدھا کہاں جا رہی ہے مدینہ مکہ نہیں جا رہی تو مدینہ آئی ہے تو اس کے کو اوپر کوئی پابندی نہیں ہے پابندی کب شروع ہوگی جب مدینہ کے مکاط ذرحا سے نیت کر کے وہ نکلے گی مکہ کے لیے دوسرے نمبر پہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جب شریعت نے نکاب کرنے سے روک دیا دستانے پہننے سے روک دیا تو کیا یہ عورت جب تک حالت احرام میں رہے گی چہرہ ننگا رکھے گی تو گزارش یہ ہے کہ یہ چہرہ ننگا رکھے گی جب اس کے سامنے غیر مرد نہ ہوں جب وہ احرام میں حالت احرام میں ہے اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچی ہے اپنے ہوٹل میں ہے اپنے کمرے میں ہے تو وہاں چہرہ ننگا رکھے گی ہوٹل میں خامند کے علاوہ کوئی نہیں ہے باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے سگے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے چہرہ ننگا رکھے گی لیکن اگر اس کمرے میں دیور بھی موجود ہے جیٹھ بھی موجود ہے یا بہنوئی موجود ہے تو یہ اس کے معرم نہیں ہیں ان سے پردہ کرے گی عمرے سے پہلے بھی حج سے پہلے بھی اور عمرے کے دوران بھی حج کے دوران بھی احرام سے پہلے بھی احرام کے دوران بھی تو آپ کہیں گے کیسے پردہ کرے گی جبکہ اللہ کے رسول علیہ وسلم فرمالے کہ وہ نقاب نہیں کر سکتی تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ نقاب سے مراد وہ نقاب نہیں ہے جس نکاب کو مراد لیتے ہیں اردو بولنے والے بھائی اور دوست یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس نقاب سے مراد وہ کپڑا ہے جس کو پردہ چہرے کے پردے کے لیے چہرے کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہوتا ہے نقاب سے مراد وہ کپڑا ہے جس کو چہرے کے پردے کے لیے چہرے کے سائز کے مطابق خصوصی طور پہ تیار کیا گیا ہوتا ہے تو یہ کپڑا وہ نہیں لے سکتی جب کہ وہ حالت احرام میں ہے جب وہ لبیک کلّم عمرتن کہہ کر یا لبیک کلّم حجن کہہ کر عمر اور میں داخل ہو چکی ہے تو ایسی عورت جو ہے جو حالت احرام میں اس کا چہرہ ننگا رہے گا لیکن جب غیر مرد سامنے آئیں گی, آئیں گے تو کیا کرے گی چہرے کو ڈھانکے گی لیکن کیسے نکاب سے نہیں کسی بھی کھلے کپڑے سے کھلی چادر سے یعنی کہ وہ کپڑا جو چہرے کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا چہرے کے پردے کے لیے وہ نہیں لے گی کھلی چادر کھلا کپڑا کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانک لے گی اور کئی عورتوں نے تکلف کیا ہوتا ہے انہوں نے حالت حرام میں جب پردہ کیا ہوتا ہے تو وہ ایک بڑی سی ٹوپی رکھ لیتی ہیں ایسے تاکہ یہ کپڑا جو ہے ہمارے چہرے کو نہ لگے تو یہ تکلف ہے یہ کیا ہے جب غیر مرد سامنے آ جائیں تو عورت کو پردہ کرنے کی اجازت ہے وہ پردہ کرے گی اور چاہے وہ کپڑا چہرے کے ساتھ لگتا رہے لیکن نکاب نہیں کرے گی اس بارے میں ایک دو روایتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے نمبر پہ امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی سے وہ کہتی ہیں کہ تسمر اتو کون کہہ رہی ہے جناب عائشہ ہماری ماں فرما رہی ہے تصمر اتو جلبابہ عورت اپنی چادر اپنے سر کے اوپر سے اپنے چہرے پہ لٹکائے گی یہ جناب عائشہ کا فتوا ہے ان کا قول ہے اور زہر ہے وہ وہ بیان کر لیں جو انہوں نے نبی علی السلام سے سیکھا ہے ایک اور روایت امام مالک روایت کرتے ہیں معتا میں فاطمہ بنت مندر بن زبیر سے فاطمہ بنت تمندر بن, بن زبیر بن عوام کی کیا لگی ہیں یہ بالکل صحیح کہا آپ لوگوں نے یہ زبیر بن عوام کی کیا لگی پوتی یہ کہتی ہیں کہ کن نالخم مرو ہم لوگ اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھیں اپنے چہرے کا پردہ کر لیا کرتی تھیں وہ نہن و جب کہ ہم حالت احرام میں ہوتی تھیں ونحن نہنما اسما بن طبی بکر جب کہ ہمارے ساتھ ہماری دادی مشہور و معروف صحابیہ اسما بن تیبو بکر ردی اللہ نما ہوا کرتی تھیں تو ان دو روایات سے ایک کا تعلق ہے جناب عائشہ سے دوسری کا ان کی بہن جناب اسما سے اور دونوں کیا ہے صحابیہ ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ حالت حرام میں جب غیر مرد سامنے آ جائیں تو عورت کیا کرے گی پردہ کرے گی لیکن نکاب نہیں کرے گی نکاب سے مراد وہ کپڑا ہے جو چہرے کے سائز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے کسی بھی کھلے کپڑے سے پردہ کرے گی اس کے بعد آپ نے کیا کہا تر بسر دستانے نہیں پہنیں گی دستانے نہیں پہنیں گی یہ اور چیز ہے اور اپنے ہاتھوں کو کسی کپڑے میں چھپا لینا وہ اور چیز ہے دستانے نہیں پہنیں گی لیکن جو اس نے قمیض پہنی ہوئی ہے جو اس نے بڑی سی چادر لی ہوئی ہے جس سے اپنا سارا جسم اس نے ڈھانکا ہوا ہے اس کے اندر وہ اپنے ہاتھ بھی داخل کر سکتی ہے اس کے اندر وہ اپنے ہاتھ داخل کر سکتی ہے خصوصاً جب غیر مرد سامنے آ جائیں تو اپنے ہاتھوں کا پردہ کرنا چاہے تو اپنے ہاتھوں کو وہ داخل کر لے کس میں کسی بڑی چادر میں یا اپنی کمیز کی جیب میں ڈال لے کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد حدیث نمبر 762 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام, امام بخاری کا اور امام مسلم کا یعنی ابن عباس رضی اللہ قال سمیعت النبی صلی اللّہ علیہ وسلم و جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علی سط اسلام سے سنا كخ تو آپ خطبہ دے رہے تھے برفات میدان عرفات میں یعنی کہ حج کے موقع پہ اپنے حج میں خطبہ دے رہے تھے میدان عرفات میں تو وہاں پہ آپ نے کہا ملم یجدینی فل یل بصل جسے جوتے نہ ملیں وہ خفین پہن لے موزے پہن لے یعنی کہ حالت احرام میں مرد کو موزے پہننے کی اجازت نہیں ہے لیکن جب جوتے نہ ملیں دستیاب نہ ہوں یا لینے کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے موزے پہن لے اظہار اور جسے چادر نہ ملے ازار سے مراد وہ چادر جو نیچے پہنی جاتی ہے شلوار کی جگہ پہ پہنی جاتی ہے اور جسے چادر نہ ملے بسراویلا بس بس تو وہ شلوار پہن لے یہ حکم آپ کس کو دے رہے ہیں کام آپ کس کو دے رہے ہیں محرم کو اس آدمی کو جو حالتی حرام میں ہوگا تو اظہار اس چادر کو کہا جاتا ہے جس سے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں تے بند جو ہم نیچے پہنتے ہیں تو یہاں پہ شریعت نہیں شل چادر نہ ہونے کی شکل میں شلوار پہننے کی اجازت دے دی ہے جوتے نہ ہونے کی شکل میں موزے پہننے کی اجازت دے دی ہے یہاں پہ میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا ہمارے حاجی حضرات عمرہ کرنے والے احباب جب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو وہ تھکے ہارے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں وہ سفر کی تیاری کر کے تھک چکے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے گھر میں کئی لوگ ملنے آتے ہیں ان کا استقبال کر کے بھی تھک چکے ہوتے ہیں پھر ایئرپورٹ کی کاروائیاں وہاں پہ ویزا چیک ہو رہا ہے پاسپورٹ چیک ہو رہا ہے سامان کو چیک کیا جا رہا ہے اس صورتحال میں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ وہ ایئرپورٹ والوں کے حوالے اپنا وہ سامان کر دیتے ہیں جس میں احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کچھ سامان آپ کو ہاتھ میں رکھنے کی اجازت ہے اور باقی سامان ایئرپورٹ والوں کے حوالے کریں گے اور وہ فلیٹ میں رکھ دیں گے اور دوسرے ایئرپورٹ پہ آپ کو مل جائے گا اب ایک سامان وہ ہے جو آپ نے جمع کروانا ہے ایک وہ سامان ہے جو آپ کے ہاتھ میں رہے گا اب چادریں کس میں ہونی چاہیے اس سامان میں جو آپ کے ہاتھ میں رہے گا لیکن پریشانی کی وجہ سے چادریں رکھ دی جاتی ہیں اس بیگ میں جو ایئر میں جمع کروانا ہوتا ہے اب جب جہاز میں چادریں پہننے کی باری آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ چادریں نہیں ہے اب کیا, کیا جائے ان احادیث پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے ہر چیز کا حل نکل آتا ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا ہے کہ جس کے پاس نیچے والی چادر نہیں ہے وہ کیا پہن لے شلوار پہن لے ایک چادر کا مسئلہ حل ہو گیا جب تک آپ کو چادر نہیں ملے گی تب تک آپ شلوار پہنے رہیں اور باقی رہے گا مسئلہ اوپر والی چادر کا تو وہ بہت آسان ہے ضروری نہیں کہ آپ احرام کی نئی چادر پہنے آپ کے پاس اگر کوئی رومال ہے کسی بھی رنگ کا ہو وہ آپ اوپر کی چادر کی جگہ پہ استعمال کر لیں شریعت نے سفید چادریں پہننے کو واجب قرار نہیں دیا ترغیب ہے کہ سفید چادریں ہونی چاہیے لیکن واجب نہیں ہے رنگین چادروں میں احرام پہنا جا سکتا ہے خود نبی علی سات اسلام نے ایک دفعہ سب چادریں پہنی ہوئی تھی ترمی کی روایت ہے تو اس لیے آپ کسی کے پاس سرخ نمال ہے جہاز میں فلیٹ میں تو اس سے آپ لے سکتے ہیں آپ کی وائف کی کوئی زائد کوئی کپڑا ہے جس میں عورتوں سے مشابت نہ ہو وہ آپ لے سکتے ہیں اگر یہ سب کچھ نہیں ہے آپ اپنی کمیز کو بطور کمیز نہیں بطور چادر پہن سکتے ہیں کیا مطلب کمیز اتاریں اب آپ اپنے جسم کندھوں کے اوپر رکھ لیں بطور چادر بطور چادر دورے چادر آپ اپنے کندھوں کے اوپر رکھ لیں تو اسی لیے میں نے کہا تھا سلا ہوا لباس ممنوع نہیں ہے ممنوع وہ لباس ہے جو جسم کی ساخت کے مطابق تیار کیا گیا ہو اب جب کمیز کو آپ نے بطور چادر پہن لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں یہاں پہ اتنی گفتگو کافی ہے اب ہم بڑھتے ہیں اس کے بعد والے باپ کی طرف باب نمبر پانچ باب الصالمحرم محرم کے لیے غسل کرنے کا حکم محرم کیا غسل کر سکتا ہے جو حالت احرام میں ہو کیا غسل کر سکتا ہے حدیث ہے حدیث نمبر 763 سو یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر غسل ہے غسل جنابت غسل احتلام غسل حیض تو یہ وہ غسل ہے جو بالاتفاق اتفاق کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے غسل جنابت یعنی کہ غسل احترام غسل حیض غسل نفاس یہ غسل حالت احرام میں بالاتفاق اتفاق کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ممانت نہیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ جو ہے درپیش وہ یہ ہے کہ وہ غسل جو واجب نہیں ہے صفائی کے طور پہ پسینہ دور کرنے کے لیے گرمی دور کرنے کے لیے یا ویسے دل کر رہا ہے نہانے کو تو کیا وہ شخص جو حالت حرام میں ہے وہ غسل کر سکتا ہے یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ غسل کریں گے تو آپ کے بال گریں گے اور اس شخص کو جو حالت حرام میں ہے اپنے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے اپنے بال کھینچنے کی نوچنے کی اجازت نہیں ہے اپنے بال مونڈنے کی منوانے کی اجازت نہیں ہے تو اس لیے یہ باب یہ باپ قائم کیا گیا اور اس کے نیچے جو حدیث لائی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حدیث نمبر 763 763 تریسٹھ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہوا ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عبداللہ مکرما اختلاف جناب اللہ بن حنین سے روایت ہے بے شک عبداللہ بن عباس اور مصور بن مخرمہ ان دونوں کا اختلاف ہوا کس مقام پہ ابوا مقام پہ ابوا مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے رکے ہوئے تھے عبداللہ بن عباس بھی مصور بن مخرمہ بھی وہاں ان دونوں کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور عبداللہ بن عباس بھی صحابی ہیں مصور بن مخرمہ بھی صحابی ہیں مصور بن مخرمہ کے والد صاحب بھی صحابی ہیں مصور بن مخرمہ قریشی اب مسئلہ کیا ہے اختلاف کیا ہے یہ بتانے لگے ہیں اس رویت کے راوی عبداللہ بن حنین فقال عبداللہ ابن عباس, عباس عبداللہ بن عباس نے کہا یکسل محرم محرم اپنے سر کو دھو سکتا ہے وقال لا يغسل رأسه مصور نے کہا کہ محرم اپنے سر کو دھو نہیں سکتا فرسلانی عبداللہ ابن عباس تو مجھے عبداللہ بن عباس نے بھیجا ابو ایوب انصاری کی طرف یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ بن حنین کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں عبداللہ بن حنین وہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ عباس بھیجا ابو ایوب انصاری کی طرف یعنی کہ ابو یوب انصاری خالد بن زید مشرو معروف صحابی میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ بن حنین کہتے ہیں و بہ مل کر نہیں میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ وہ کنویں کی دو لکڑیوں کے مابین غسل کر رہے ہیں کنویں کی دو لکڑیاں کون سی ہوتی ہیں کنویں کے اوپر دو لکڑیاں دائیں اور بائیں گاڑ دی جاتی ہیں یہ کنواں ہے کنویں کے دائیں کنارے اور بائیں کنارے پہ دو لکڑیاں گاڑ دی جاتی ہیں اور ان پہ ایک لکڑی اور رکھ دی جاتی ہے کس لیے تاکہ اس کے ساتھ رسی باندھی جا سکے ڈول کا تعلق اس کے ساتھ کیم کیا جا سکے اور پھر ڈول کو نکالتے رہیں گے اگر ڈول چھوٹ بھی گیا تو وہ کنویں میں نہیں گرے گا کیونکہ اس کی رسی کا ایک سرا اس لکڑی کے ساتھ بندہ ہوا ہے تو یہ دو لکڑیاں کنویں پہ قائم ہیں دائیں اور بائیں ان کے درمیان جو ہیں یہ غسل کر رہے ہیں کون ابو ایوب انساری واہ بن اور ان پہ پردہ کیا گیا ہے ایک کپڑے کے ساتھ کن پہ ابوب انصاری کے ارد گرد پردہ کیا گیا کس کا ایک بلد کپڑے, بلد کپڑے بلد کا فصلم تو علی میں نے انہیں سلام کہا کون کہہ رہے ہیں عبداللہ بن حنین, عبداللہ بن حنین کہہ رہے ہیں میں نے انہیں سلام کہا فقال تو کہنے لگے منہ دا یہ کون ہے ان کے سلام کہنے والا کون ہے فقول تو میں نے کہا ان عبد اللہ بن حنین میں عبد بن حنین ہوں ارسلیہ عبداللہ بن العباس مجھے آپ کی طرف بھیجنے والے کون ہیں عبداللہ بن عباس ہیں کیفا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلم میں <تصفح> آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو کیسے دھوتے تھے جب کہ آپ حالت حرام میں ہوتے تھے فوازہ ابو ایوبی تو جناب ابوب انصاری نے اپنا ہاتھ کپڑے پہ رکھا کون سا کپڑا جو پردے کے طور پہ ان کے سامنے لڑکایا گیا تھا تاکہ وہ غسل کر لیں اس کپڑے پہ اپنا ہاتھ رکھا تو اس کو نیچے کر دیا بہت نیچے نہیں اتنا نیچے کر دیا کہ سر نظر آئے بدالی رسہ عبداللہ بن کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے ان کا سر نظر آنے لگا انسان سب ان والی ہی پھر انہوں نے ایک انسان سے کہا پھر انہوں نے اس انسان سے کہا جو ان پہ پانی بہا رہا تھا اس سے کہا اس بب پانی باؤ کپڑا نیچے کرنے کے بعد کیا کہا پانی بہاؤ میرے سر کے اوپر پانی باؤ فصب آسی ہی تو اس آدمی نے ان کے سر پہ پانی بہایا سم بہر کراس ہی پھر انہوں نے اپنے سر کو حرکت دی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ یعنی کہ پانی وہ آدمی ڈال رہا ہے اور یہ اچھی طرح اپنے سر کو حرکت دے رہے ہیں تاکہ پانی اندر داخل ہو جائے فلاما و اکبر تو یہ اپنے ہاتھوں کو آگے لائے اور پیچھے لے کے گئے یعنی کہ آگے بھی لا رہے ہیں پیچھے بھی لے کے جا رہے ہیں اور اچھی طرح بالوں کو حرکت دے رہے ہیں وقال اور کہا ہا کدار صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح میں نے دیکھا تھا یہ کون کہہ رہے ہیں ابو یو انساری فرمانے لگے اسی طرح میں نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا فال کے آپ کر رہے تھے تو پھر ریزلٹ کیا نکلا رزلٹ یہ نکلا <coughs> حالت احرام میں غسل کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے غسل واجب نہ ہو اب جب آپ غسل کریں گے تو آپ کے سر کے بال گریں گے گر جائیں آپ جان بوجھ کر نہ گرائیں آپ سر کے بالوں کو حل کر دے رہے ہیں پانی داخل کرنے کے لیے آپ کے نیت بال گرانے کی نہیں ہے گر گیا کوئی مسئلہ نہیں وہ تو وضو کرتے ہوئے بھی گریں گے آپ کی داڑھی کے بال سر کے گریں گے مسا کرتے ہوئے آپ کے بازو کے گریں گے بازو کو دھوتے ہوئے وضو کے دوران آپ کی ٹانگوں کے گریں گے جب آپ وضو کر رہے ہوں گے اور پھر ایسے ہی خارش ہو رہی ہے آپ کو تو آپ کا ارادہ بال گرانے کا نہیں خارج کرنے کا ہے تو آپ خارج کر سکتے ہیں چاہے بال گر جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ مسائل میں کیوں وعدے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکو ہند کے حاجی اردو سپیکنگ حاجی ان امور میں بڑے تنگ ہو رہے ہوتی ہیں فتویٰ یہ دیا گیا ہوتا ہے کہ خارچ نہیں کرنا بال گر جائے گا غسل نہیں کر سکتے بال گر جائیں گے اور وہ بچارے بڑے پریشان ہوتی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں درست معلومات دی جائیں وہ معلومات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں اب یہ رویت اپنے اختتام کو پہنچی لیکن سفیان بن اوجینا جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ اس میں کچھ اضافہ بھی لے کر آئے ہیں وہ اضافہ کیا ہے کہ فرجا یہ عبداللہ بن حنین کہتے ہیں میں ان دونوں کی طرف واپس گیا کن دونوں کی طرف عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عباس اور مسبت بن مخرمہ کی طرف اخبر تو تو میں نے ان کو رزلٹ بتایا نتیجہ بتایا کہ ابو یوب انصاری نے جواب دیا ہے عملی طور پہ غسل کر کے اور کہا ہے کہ میں نے ایسا ہی دیکھا ہے کس کو آپ کو ایسا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے تو مصور کے نے کہا عبداللہ بن عباس سے اس موقع پہ جب رزلٹ سامنے آ گیا تو مصور بن مکرم نے عبداللہ بن عباس سے کیا کہا لا اماریک ابدا میں آئندہ کبھی بھی آپ سے بحث و مباحثہ نہیں کروں گا یعنی کہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس احادیث ہیں آئندہ میں آپ سے کوئی بحث و مباصع نہیں کروں گا یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا وہ یہ کہ اختلاف پیدا ہوا ہے عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ کی مابین دونوں کیا ہیں صحابی ہیں حل کہاں سے نکلا تیسرے صحابی کے پاس سے وہ کون ہے ابو یوب انصاری اور حل ان کے پاس سے کیا نکلا کہ اللہ کے رسول نے حالت نام میں غسل کیا ہوا ہے فیصلہ کس نے کیا حدیث نے اور قرآن یہی کہتا ہے کہ ان تنازع تم فی شن فرد اللہ والرسول ان کو تم تو نبی کسی بھی مسئلے میں عقیدے کا مسئلہ ہو یا فکر کا مسئلہ بڑا ہو یا چھوٹا کسی بھی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کہاں سے لو قرآن سے لو یا نبی علی السلام کی احادیث سے لو اگر تم اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے والے ہو آج علماء کرام میں اختلافات ہیں پبلک میں اختلافات ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے وضو کیسے کرنا ہے حج کیسے کرنا ہے عمرہ کیسے کرنا ہے یہ اختلافات حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی علی سات السلام کی صحیح عادیز کی طرف رجوع کیا جائے تبھی اتحاد کیم ہوگا اختلافات ختم ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ تینوں صحابی امام ہیں یا نہیں امام ابو حلیفہ امام مالک امام شافی امام احمد سے بڑھ کر امام ہے ایسے ہی ہے ان میں جب اختلاف پیدا ہوا تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں بھی امام ہوں آپ بھی امام ہیں میں بھی سٹار ہوں آپ بھی سٹار ہیں جو آپ نے کیا وہ بھی ٹھیک جو میں نے کیا وہ بھی ٹھیک آج کے لوگ یہی کہتے ہیں نا کہتے چاروں امام برحق ہیں اور یقیناً چاروں برحق ہیں بالکل ایسے ہی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ان کا ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو مجموعی طور پہ چاروں امام برحق ہیں چاروں ہمارے امام ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ چاروں اماموں کی فکر میں جو بھی مسئلہ آیا ہر مسئلہ چاروں کی طرف سے ٹھیک ہے جو ایک چیز کو حرام کہے وہ بھی ٹھیک جو مکرو کہے وہ بھی ٹھیک جو جیز کہے وہ بھی ٹھیک یہ کیا ہوا حق ایک ہے حق کتنے ہیں ایک حق ایک ہے تو یہاں پہ دیکھیے ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے خود کہا ہو یا جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا ہو کہ آپ اختلاف نہ کریں آپ بھی صابی ہیں یہ بھی صابی ہیں آپ بھی امام ہیں یہ بھی امام ہیں جو آپ نے کہہ دیا وہ بھی ٹھیک جو انہوں نے کہہ دیا وہ بھی ٹھیک نہیں ٹھیک بات ایک تھی اور وہ وہ تھی جس کو اختیار کیا تھا کسی عبداللہ ابن عباس نے اور فیصلہ کس کے ذریعے ہوا حدیث کے ذریعے ہوا تو پتا چلا احادیث کی طرف رجوع کریں اور انسان دلی طور پہ صحیح مومن ہو تو اختلافات ختم ہو جاتی ہیں زد رکھنے والا نہ ہو ہر درم نہ ہو باب نمبر چھ بلکہ بات آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ ہی میں بھول نہ جاؤں کہ آئندہ درس جو ہوگا وہ سعودی عرب کا جو وقت ہے اس کے لحاظ سے سوا سات بجے ہوگا سات بج کر پندرہ منٹ پہ سات بج کر پندرہ منٹ پہ آئندہ درس شروع ہوگا انشاءاللہ اللہ سات بج کے پندرہ منٹ کہاں کے سعودیہ کے اے باپ چھٹا باپ کیا باپ اسرات التحلل تحل محرم کا احرام میں داخل ہونے والے کا یہ شرط لگا لینا کہ میں کسی عذر کی وجہ سے حلال ہو جاؤں گا احرام محرم کا شرط لگا لینا کہ میں حلال ہو جاؤں گا یہ شرط کیوں لگانا کسی عذر کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے حدیث نمبر سات سو چونسٹھ سیون سکس فور اس کو اپنے کتب میں جگہ دی کنہوں نے امام بخاری نے امام اسلم نے ان قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا گباطا بنت الزبید ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے ویت ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غباء بنتے زبیر کے پاس تشریف لائے ان پہ داخل ہوئے غباء بنتے زبیر کس کی بیٹی ہیں زبیر کی اور زبیر کون ہے زبیر بن عبد المطلمب یعنی کہ زبیر چچا ہیں کس کے نبی علی سات اسلام کے تو پتہ چلا کہ آپ کے چچاؤں میں ایک چچا کے نام زبیر بھی ہے اور زباء پھر آپ کی کیا لگی چچا زاد بہن جس کو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کزن تو آپ زباں بنتے زبیر کے پاس اشریف لائے فقال اللہ تو آپ نے ان سے کہا لعلکی کی رت الحج شاید کہ تو نے حج کا ارادہ کیا ہے حج کا ارادہ کیا ہے تو نے قالت وہ کہنے لگی و لا اجدنی الا اللہ اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو نہیں پاتی مگر مریض اللہ کی قسم میں تو مریض ہوں ان کے حج کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن میں کیا ہوں مریض ہوں میں حج پورا نہیں کر سکوں گی فقال اللہ تو آپ نے ان سے کہا حجی حج کرو وش اور شرط لگا لو قولی یہ کہنا کہ اللہ محلی ہائی صحب سنی اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں تو نے مجھے روک لیا یہ شرط کے الفاظ بھی آپ نے بتا دیے مقصد یہ ہے کہ جب زبان تم بیمار ہو تو یہ الفاظ کہہ لینا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ تم محسوس کرو کہ اب میں حج آگے نہیں کر سکوں گی میری بس ہو گئی ہے میں بے بس ہو گئی ہوں تو وہاں پہ حرام سے باہر نکل آنا کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی جرمانہ نہیں ہوگا کوئی دم نہیں پڑے گا کیونکہ کیوں نیت کرتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے پہلی بار ساتھ ہی کیا کر لیا تھا شرط لگا لی تھی مشروط احرام کون سے احرام تھا یہ تو آج بھی اگر کوئی بیمار ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں عمرہ مکمل نہ کر سکوں یا حج مکمل نہ کر سکوں تو مکاس سے عمرے حج کی نیت کرتے ہوئے شرط لگا لے اور پھر کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی بیمار ہو گیا تو احرام کھول دے اس کے کو اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے شرط لگائی ہے اس لیے تو اللہ محلّی اللہ محلی میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی میرے حرام سے باہر نکلنے کی جگہ وہ ہوگی جہاں تم مجھے روک لے گا یعنی کہ بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جب بیماری بڑھ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے روک لیا ہے وکانت اور یہ یہ کون زباب بن زبیر تہ تل مقداد ببن یہ مقداد بن اسود کے نیچے تھی یعنی کہ ان کی بیوی تھی ان کے نکاح میں تھی اچھا یہ جی پہلے ہم دیکھتے ہیں مقداد کون ہے مقداد کے بارے میں ویت میں کیا لکھا ہوا مقداد بن اسود یعنی کہ مکھداد جو کہ اسود کے بیٹے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اسود ان کے باپ کا نام نہیں ہے اسود وہ آدمی تھا جس نے ان کو پالا تھا جس نے ان کو منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا اسود سگا باپ نہیں تھا سگا باپ کون ہے مقداد بن امر بنسال بلکندی امر بنسال ان کے سگے باپ ہیں کے سگے باپ کون ہیں امر بن سالبہ الکندی اچھا جی اب زبا بنت زبیر جو نبی علی سعت اسلام کی چچا کی بیٹی ہیں وہ کیا ہوئی ہاشمی ہوئی قریشی اور قریش میں سے کیا ہوئی ہاشمی اور یہ مقداد بن اسود یہ قریشی نہیں ہے یا آپ یوں کہیں کہ یہ ہاشمی نہیں ہے یعنی کہ زبان زبیر ہاشمی ہے اور مقداد میں سود ہاشمی نہیں ہے تو مقداد کی شادی کیسے ہوئی ہے ہاشمی لڑکی سے تو کیا ہاشمی لڑکیوں سے وہ شادی کر سکتے ہیں جو ہاشمی نہ ہوں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ اپنی نسبت وہ نبی علی السلاط اسلام کی طرف کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خاندان میں سے ہیں یا جناب علی کے خاندان میں سے ہیں اور یہ کہ ہم ہاشمی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیوں سے غیر ہاشمی شادی نہیں کر سکتا جبکہ نبی علی السلاط اسلام کی طرف آپ دیکھیں اور صحابہ کے کی طرف دیکھیں تو آپ کو معاملہ اس کے برعکس ملے گا خود نبی علی صلاحت السلام کی دو بیٹیاں جناب عثمان بن عفان کے گھر میں گئی ہیں ان کی بیویاں بنی ہیں اور جناب عثمان ہاشمی نہیں ہیں قریشی ہیں لیکن ہاشمی نہیں ہیں اور آپ کی بیٹیاں کون ہیں وہ ہاشمی ہیں اور یہاں پہ آپ آپ نے دیکھ لیا زباب بنتے زبیر کا کہ کیا ہیں ہاشمی ہیں اور شادی کے ہوئی ہے محداد بن اس سے جو ہاشمی نہیں ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ فلاں فیملی کی لڑکی سے اسی فیملی کا کوئی لڑکا شادی کر سکتا ہے یہ بات درست نہیں ہے شریعت نے جو معیار دیا ہے وہ کیا کہ نبی علی صلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ترمدی وغیرہ کی حدیث ہے کہ جب تم لوگوں کے پاس رشتہ لے کر کوئی ایسا نوجوان آئے جس کا دین بھی تم پسند کرتے ہو جس کا اخلاق بھی تم پسند کرتے ہو تو اسے رشتہ دے دو ورنہ زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا تو اپنی فیملی اپنی برادری کے چکر میں بچیوں کو لیڈ کر دینا شادی ان کی لیڈ کرنا یا ان کی شادی کسی ایسے آدمی سے کر دینا جو بے نماز ہے داڑھی مونڈتا ہے سود لیتا ہے لیکن یہ کہ ہماری فیملی کا ہے یہ درست نہیں ہے اس بچی کا باپ روزے قیامت کیا جواب دے گا آپ اس لڑکے کو تلاش کریں جو نماز پڑھنے والا ہو توحید کے اوپر ہو رز حلال کا اہتمام کرتا ہو کبیرہ گلو سے بجتا ہو آپ کی فیملی سے ہو یا نہ ہو اس کے بعد باب نمبر سات باب احرام النفسا اب وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہو اور وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہو ان کا احرام ان کے ان کا حرام کیسے ہوگا اور ان کے حرام کا کیا حکم ہے نفاسا اس عورت کو کہتے ہیں جسے نفاس کا خون آتا ہے اور نفاس وہ خون ہے جو ولادت کی وجہ سے آتا ہے کس وجہ سے آتا ہے ولادت, ولادت کی وجہ سے اور حیض کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں تو جو عورت نفاس کی حالت میں ہے یا حیض کی حالت میں ہے اس کے حرام کے بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر سات سو پینسٹھ سیون سکس فائیو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کے نام کیا امام مسلم تو محمد ابن بکر بکرین بہ امنین ام عائشہ ردی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتی ہیں کہ اسماؤ, کہ اسماؤ بن بنت امیس کہ اسما بنت تو نے محمد بن ابو بکر کو جنم دیا شجرا مقام پہ کس مقام پہ شاجارہ درخت کو کہتے ہیں اصل میں یہ مقام ذلحلیفہ ہے مدینہ کا مکات کون سا مکات ہے مدینہ. تو وہاں پہ ایک درخت تھا اس کی نسبت سے اس جگہ کو شجرہ بھی کہتے تھے تو ورنہ یہ کیا ہے مقام ذلخلیفہ ہے مدینہ کا مکات ہے تو یہ نبی علی سعت اسلام اور صحابہ کرام نام اصل میں نکل رہے ہیں حج کے لیے اور آپ دیکھیں کہ اسما بنت تو کتنی باہمت خاتون ہیں ان کو معلوم ہے کہ ولادت قریب ہے پھر بھی حج کے لیے جا رہی ہیں نبی علی سعت اسلام کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہیں تو یہ اسما بنت تومیش ان کا تھوڑا سا بلکہ میں تعارف کرا دوں اسما بنت تومیس یہ بنیادی طور پہ وائف ہیں بیگم ہیں کس کی جناب جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی جو جناب علی کے بھائی ہیں یہ کہ جناب علی کی کیا لگی بھابھی جعفر کی وہ جعفر طیار جن کو ہم کہتی ہیں جعفر طیار جن کے جنگ میں دونوں بازو باری باری کٹ گئے تھے ان کے کافروں نے ڈالے تھے لیکن انہوں نے ہمت پھر بھی نہیں آ رہی تھی پھر بھی لڑتے رہے ایک بازو کٹ گیا پھر بھی لڑتے رہے دوسرا کٹ گیا پھر بھی وہ میدان میں رہے حتیٰ کہ انہیں شہید کر دیا گیا تو یہ جعفر تیار جو ہیں ان کی وائف ہے سمابنتو میس اچھا اب جعفر بنبو طالب جو ہیں وہ کون ہیں ہاشمی ہیں اور آلے بیت میں سی ہیں کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ آلے بیت میں شامل ہیں آپ کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان ہے اب جعفر جو ہیں یہ مسلمان ہیں اگرچہ ان کے والد مسلمان نہیں تھے جناب علی کے بھائی ہیں اور صحابی بھی ہیں تو یہ جو ہیں بنت ان کی شادی جعفر کے ساتھ ہوئی ہے اب یہ بیوہ ہو چکی ہیں تو بیوہ ہونے کے بعد ان سے شادی کس نے کی ہے جناب و بکر صدیق رضی اللہ تعالی اندازہ کیجیے ہاشمیوں میں آلے بیت میں اور دیگر صحابہ کے نام میں کتنا اچھا تعلق ہے اگر یہ لوگ آپس میں دشمن ہوتے تو نبی علی السلاۃ وسلام جناب ابو بکر صدیق کو کہتے خبردار آپ ہماری فیملی کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے ہم کر سکتے ہیں آپ کی بچیوں سے آپ نہیں کر سکتے یا جناب علی کہتے اگر وہ سمجھتے بکر صدیق ہمارے دشمن ہیں تو وہ کہتے خبردار آپ ہماری بابی سے شادی کرنے کے, کے بارے میں نہ سوچیں لیکن ایسا نہیں ہوا تو بنت انتم سے کس نے شادی کی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ فوت ہوئے پھر کس نے شادی کی ہے جناب علی نے شادی کی ہے اب آپ دیکھیے جناب, جناب علی نے شادی کب کی ہے جب جناب بکر فوت ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے وہ خلیفہ بن چکے ہیں اگر جناب علی یہ سمجھتے کہ خلافت میرا حق تھا ابو بکر صدیق نے میرا حق چھینا ہے تو ان کی وائب سے شادی کیوں کرتے کہتے یہ تو اب ان کی ہو گئی ہمیں کیا لگے اس سے؟ جس نے ابو بکر سے شادی کی ہم اسے, کیوں؟ ہم میں اسے شادی کیوں کروں لیکن صحابہ کا نام آپس میں محبت کرنے والے پیار کرنے والے ان میں دشمنیاں نہیں تھیں چھوٹی موٹی غل فہمی وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ باور کرانا کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایسی کوئی بات نہیں اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کلام اپنے معاصر ماحول میں کسی لڑکی کو بیوہ کے طور پہ رہنے نہیں دیتے تھے کوشش ہوتی تھی کہ ادھر عورت بیوہ ہوئی ادھر اس کے عزت کے یام ختم ہوئے کوئی نہ کوئی نکاح کا پیغام بھیج دیتا تاکہ اس عورت کو ایک نیا سہارا ملے بجائے اس کے کہ وہ بازاروں میں نکلے کمانے کے لیے لوگوں سے مانگنے کے لیے اس کو نیا خامن مل جاتا جو اس کا خرچہ برداشت کرتا اس کے بچوں کی تربیت کرتا اور وہ پہلے کی طرح محفوظ ہو کے رہتی کسی نہ کسی گھر میں یہ بن تو بہت عظیم ہیں انہوں نے ہی نبی علی تو وسلام کی ایک بیٹی کو گسل دیا تھا جو فوت ہو گئی تھی جناب زینب کو اور اگر میں بھول نہیں رہا تو جناب فاطمہ کو گسل دینے میں جناب علی کے ساتھ مدد کرنے والی بھی یہی تھی کون اسما بنتے تو یہ اسما بنتے جو ہیں ان کے انہوں نے جنم دیا کس کو محمد بن ابوبکر بکر کو بس شجارا شجرا مقام پہ یعنی کہ مقام الحلیفہ پہ ابھی یعنی کہ اس مقات پہ ابھی احرام باندھنا باقی ہے ابھی تو وہاں پہ نیت کرنا تھی تو وہاں پہ ولادت ہو گئی ہے بابکل یا مروحا ان تخت و تو ہل تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے حکم دیا کس کو جناب بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ یا کہ وہ ان کو حکم دیں کہ ان کو اسما بنتے وہ غسل کر لیں وہ تو اور تلبیہ کہیں نیت کر لیں احرام میں داخل ہو دیں یہاں سے ایک دفعہ پھر میں کہوں گا پتا چلا اسما بنتے کتنی باہمت خاتون ہیں اس حالت میں وہ پیچھے مڑنے کی بجائے آگے گئیں گے ولادت ہو چکی ہے اب حج جیسا مشکل سفر لمبا سفر اونٹنی پہ سفر اگر کوئی ایسی عورت ہوتی جو کم ہمت ہوتی وہ کہتی بھئی بھائی اب بس اب میں واپس جاتی ہوں مدینہ میں کیونکہ مدینہ تو قریب ہے نا لیکن وہ کدھر جا رہی ہیں مکہ کی طرف جا رہی ہیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ نفاس کی حالت میں حیض کی حالت میں احرام باندھا جا سکتا ہے مکات پہ آپ آئے ہیں اور اگر آپ عمرے کے لیے جا رہی ہیں حج کے لیے جا رہی ہیں مکات آ گیا ہے تو اس مکات سے احرام باندھنا لازمی ہے ضروری ہے احرام باندھے بغیر آپ نہیں جا سکتی پاکو ہند کی عورتیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے نیت کی ہوتی ہے حض کا خون آتا ہے تو وہ احرام کھول دیتی ہیں لو جی ہم ہم تو اب جب کہ حج عمرے کی نیت کر لینے کے بعد حج حج عمرے کے حرام سے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حجمۃ اللہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو جب چاہیں آپ حاج عمرے سے باہر ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے تو حیض اور نفاذ کی حالت میں احرام باندھنا بالکل ٹھیک ہے حج عمرے کی نیت کرنا بالکل ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ طواف نہیں ہو سکے گا اس حالت میں عورت نکاس سے نیت کر کے جائے تلبیہ پڑھتی جائے نماز نہیں پڑھے گی حالت احرام میں رہے گی حرام کی پابندیوں میں رہے گی اور مکہ میں اپنی رہائش میں رہے اپنے ہوٹل میں رہے اپنے خیمے میں رہے جب پاک ہو جائے غسل کرے پھر طواف کر سکے گی اس کا ان کے حرام لمبا ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں خیر کے کام میں جتنے یام گزر جائیں اتنے دن تلبیہ پڑتی رہے گی لبئی کلّبئی اور باقی اذکار کرتی رہے گی نفاظ کی دلیل یہ ہے اور حیض کی دلیل یہ ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حج کا جب احرام باندھا تھا حج میں داخل ہوئی تھی تب وہ حیض کی حالت میں تھی مینا میں وہ گئی ہیز کی حالت میں تھی جب طواف کی باری آئی دس کو تب وہ پاک ہو چکی تھی تو یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بکر کو حکم دیا کہ یا امروہا وہ ان کو حکم دیں گے ان کو اسما بنت امیس کو کہ ان تک و غسل کریں نفاس کی حالت میں کیا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہے نفاس کی حالت میں ہے ولادت کا خون آ رہا ہے وہ مقات پہ جب نیت کرے گی تو غسل کرے گی و توہل اور تلبیہ پڑھے باب نمبر آٹھ باب عقیب و ترجیل و شعارآ یہ باب کس بارے میں ہے خوشبول گانا اور بالوں میں کنگی کرنا کس موقع پہ احرام کے موقع پہ یعنی کہ جب آپ احرام میں داخل ہو رہے ہیں حج عمرے کی نیت کر رہے ہیں تو نیت کرنے سے پہلے پہلے خوشبول لگانا اور اپنے بالوں میں کیا کرنا کنگی کرنا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر سیون سکس سکس قاف اس حدیث کو اپنے اپنے کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ان زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ سے ویت ہے جو کہ نبی علی سطح کی وائف ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبول لگایا کرتی تھی لرام ہی آپ کے احرام کے موقع پہ ہی نہ یرم جس وقت آپ احرام باندھتے تھے یا جس وقت آپ احرام میں داخل ہوتے تھے یعنی کہ مکات پہ یا حد کے موقع پہ آپ جب عمرے کی نیت کرتے اور لبیک كلّہ حجن یا لبی عمرہ تن کہنے لگتے اس سے پہلے پہلے نگت کر لینے سے پہلے, پہلے پہلے میں آپ کو خوشبو لگا دیا کرتی تھی دیگر روایات میں آتا ہے آپ کی داڑھی پہ اور سر کے بالوں پہ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حج عمرہ میں باقاعدہ طور پہ داخل ہونے سے پہلے پہلے نگیت کر لینے سے پہلے پہلے جسم پہ خوشبول لگا سکتے ہیں داڑھی پہ سر کے بالوں پہ لیکن احرام کی چادروں پہ خوشبو نہیں لگائیں گے اب یہ خوشبو آپ نے لگا لی اس کے بعد آپ نیت کریں گے اب نیت کر لی آپ نے اب آپ ہاج عمرے میں داخل ہو گئے اب خوشبو لگانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے لیکن جو پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ خوشبو آتی رہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, نہیں ہے جناب آشا کہتی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی احرام ہی آپ کے احرام کے وقت ہی نا یو جس وقت آپ احرام کی نیت کرتے ہجمرے میں داخل ہونے کی نیت کرتے ہی نا یو یہاں پہ لفظ مسلم شریف میں آئے ہیں قبل یعنی کہ احرام کے موقع پہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے پہلے میں لگاتی تھی یہ اہم بات ہے والی اور میں آپ کو خوشبو لگاتی تھی آپ کے حلال ہونے کے موقع پہ طواف کرنے سے پہلے یعنی کہ حج میں دس طریق کو جب آپ نے کنکریاں مار لیں آپ نے قربانی کے جانور ذبح کر لیے سر کے بال آپ نے منڈوا لیے اب کیا رہ گیا ہے طواف تو طواف کرنے سے پہلے پہلے میں نے آپ کو خوشبو لگا دی کیونکہ آپ حلال ہو چکے ہیں اب دس تاریخ کو جب انسان کنکریاں مار لے تو انسان حلال ہو جاتا ہے خصوصاً جب کنکنیاں مار لینے کے بعد سر کے بال بھی منڈوا لے تو دو کام ہو چکے ہیں اب وہ حلال ہے اب وہ خوشبو لگا سکتا ہے البتہ اپنی وائف کے قریب نہیں جا سکتا وائف کے قریب تب جائے گا جب تو کر لے گا تو جناب یہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو خوشبو لگاتی تھی آپ کے حرام کے موقع پہ جس وقت آپ حج عمرے کی نیت کرتے ولی اور آپ کے حلال ہونے کے موقع پہ جب آپ کے طواف کر لینے سے پہلے پہلے طواف کون سا حج کا طواف تواف, تواف فادہ دس طریقہ کا طواف جو ہوتا ہے وہ مراد ہے اس کے بعد حدیث نمبر کیا ہے سیون سکس سیون قاف اس حدیث کو اپنے کتب میں جگہ دی کنوں نے امام بخاری نے اور امام مسلم نے انائش رضی اللہ انہا قالت اندر وبی صقیبی فی مفرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ محلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں خشبو کی چمک کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ میں مانگ اپ ان کے بالوں کو ادھر کر لیتے ادھر کر لیتے درمیان میں کیا نکلاتی مانگ تو کہتی ہیں گویا کہ میں نبی علی السّات اسلام کی مانگ میں خوشبو کی چمک کی طرف دیکھ رہی ہوں جب کہ آپ حالت حرام میں ہیں یعنی کہ حالت حرام میں ہوتے اور خوشبو جو پہلے سے لگائی گئی ہوتی تھی وہ موجود رہتی تھی اور اس کا منظر میرے ذہن میں اب بھی محفوظ ہے مجھے اب بھی وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ حدیث بھی پچھلی حدیث کی تعید کر رہی ہے اسے بھی پتہ چلا کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے لبی کا اللہ عمرتن اللہ عمرے کے لیے حاضر ہوں یہ لفظ کہنے سے پہلے پہلے لبیک کے اللہ مہجن اللہ حج کے لیے حاضر ہوں لفظ کہنے سے پہلے پہلے مرد جو ہے وہ خوشبو لگا سکتا اپنے جسم پہ چادروں پہ نہیں اپنی داڑھی پہ اپنے سر کے بالوں پہ اور وہ خوشبو بعد میں بھی آتی رہے جسم پہ لگی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نیت کر لینے کے بعد اب نہیں لگائے گا خوشبو اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام خوشبو کو کتنا پسند کرتے تھے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے نبی کی طرح ایسے ہی صاف ستھرے رہیں اور خوشبو کا اہتمام کیا کریں <سلام> یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کئی بائی بعد میں وہ سوال لکھ کر بھیجتے بھی ہیں کہ باب کیا تھا خوشبو لگانا اور بالوں میں کنگی کرنا احرام کے موقع پہ اب ان دو عادیس میں خوشبو کا تذکرہ تو آیا ہے لیکن کنگی کا تذکرہ نہیں آیا تو اس بارے میں ایک حدیث نوٹ کر لیں بخاری شیف کی ہے ایک ہزار پانچ سو ون فائیو فور فائیو اس میں یہ آتا ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علی مدینہ سے نکلے کنگی کر لینے کے بعد اور تیل لگا لینے کے بعد اور چادریں پہن لینے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کنگی کی ہے اس موقع پہ احرام کے موقع پہ آپ نے کیا کیا ہے کنگھی کی ہے خوشبو لگائی ہے تیل لگایا ہے پھر اور چادریں پہنی ہیں اور اس کے بعد نگیت کی ہے تو احرام کے موقع پہ یعنی کہ نگیت کر لینے سے پہلے پہلے خوشبو لگائیں کنگی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حج عمرے کے یہ احکام جاری رہیں گے ابھی کئی احادیث باقی ہیں اب وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اس لیے آج کا درس یہیں پہ روکتے ہیں اور میں پھر اعلان کر دوں انشاءاللہ شاء اللہ سعودی عرب کے وقت کے مطابق کب شروع ہوگا سات, سات بج کر پندرہ, پندرہ منٹ پہ یعنی کہ اب شروع ہو رہا تھا چالیس منٹ پہ تو آئندہ شروع ہوگا پندرہ منٹ پہ یعنی کہ کتنے منٹ پہلے پچیس یعنی منٹ پہلے تقریبا پچیس منٹ پہلے تو انشاءاللہ پھر ہم جلدی فارغ ہو جایا کریں گے اللہ رب العزت ہمیں استقامت کے ساتھ دل جمی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کی اور سمنے کی توفیق نعت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرے ہماری اولاد کو نیک بنائے اور اللہ کرے کہ پوری زندگی ہم ایسے ہی قرآن سیکھتے رہیں تفسیر سیکھتے رہیں اور آپ کی احادیث سیکھتے رہیں وصل اللہ تعالیٰ علی نبی محمد و عالیہ وصحب ہی